نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معاملے میں اللہ اعلی سے پناہ طلب کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے میں آتا ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کا بستر دیکھا آپ اس پہ نہیں تھے اور اندھیرا شدید تھا اور میں نے آپ کو دھوننا چاہا نکلی اور مسجد نبتی میں جو ساتھ ہی تھی پہنچی اور میں زمین پہ ٹٹول رہی تھی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں نماز میں ہوں کسی حالت میں تو میرا ہاتھ ان پر پڑ جائے گا اور شدید اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پڑا تو آپ اس وقت سجدے میں تھے اور اللہ اعلی کے حضور میں یوں عرض کر رہے تھے اعوذ رضا کا من سختی کا اللہ میں آپ کی ناراضگی آپ کے غصے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی رضا چاہتا ہوں وہ موافعاتی کمن اور اللہ آپ کی سزا سے بچتنے کے لیے آپ کی آفیت چاہتا ہوں کہ سزائیں نہ مل جائیں لا اسی ثنا اناریک اور اللہ میں آپ کی ایسی ثنا ایسی تعریف بیان کروں میرے مالک جیسا تیری ذات کا حق ہے یہ نہیں ہو سکتا ان تکما اسن کا اعلی کا اللہ آپ بس ایسے ہی اچھے ہیں جیسے آپ نے خود اپنے لیے تعریف کے جملے ارشاد فرما دیے ہیں آپ کی ایسی تعریف جو آپ کا حق بنتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں